اصل میں میں بتاؤں آپ کو اس کو کہتے ہیں پچھنا لگانا ٹھیک ہے اب اس کے طریقے کیا ہیں یہ حضور علیہ اسلام کے زمانے میں تھا اور یہ کام نائی کرتے تھے ٹھیک ہے یہ اس زمانے میں ہر دور میں اس کی ضرورت کو اللہ تعالی نے پورا فرمائے اس دور میں کیا ہوتا جیسے کسی آدمی کے بدن میں درد ہو اس کے اتنے ماہر تھے کہ بدن میں ٹٹولتے کہیں خون کا کوئی مفسد مادہ ہے کہ جو تکلیف پہنچا رہا اس کو پیٹ میں ٹٹولنے کے بعد وہ پکڑ لیتے تھے کہ یہ ہے گندا خون اب اس میں اس طرح کے شگاف لگا دیا وہ گندا خون نکالنے کے بعد اس پہ دوا لگا دی ایک طریقہ تو یہ ایک طریقہ یہ کیڑا ہے جس کو جونگ کہتے جونگ جہاں پانی زیادہ ہو گھاس وغیرہ اس میں یہ ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ نے سیب کا چھلکا اگر اتارا ہو وہ جس طرح ایسے جزم کی صورت میں پڑا رہتا وہ کیڑا ایسا کوئی اس کو جان بھی نہیں پاتا کہ یہ کیڑا اور کوئی آدمی گھاس میں سو جائے یا گیلی جگہ سو جائے جہاں یہ جوک ہو یہ چپچاپ سے آپ کے بدن میں اپنا منہ لگا لیتا اور اتنا آہستہ لگاتا کہ چونٹی کاٹنے سے تو آدمی اڑ جاتا مگر اس کے کاٹنے سے آدمی نہیں اڑتا اور یہ لگانے کے بعد خون چوستا رہتا آپ کو حیرت ہوگی اتنا خون چوستا ہے کہ جو غبارے ہوتے ہیں نا بڑ اتنا بڑا عبارا بن جاتا دو گف کا اور آدمی لیٹے لیٹے ہی مر جاتا جو اس کے بدن میں وہ نہیں ہوتا تب یہ کیا کرتے ہیں اس کو پکڑتے ہیں پکڑنے کے بعد ہمیں یہ لیتے ہیں جونک جونے کے بعد اس کے مو پہ اس طریقے سے حرکت کریں تاکہ وہ اپنا منہ کھول لے اور اس کو ایسے لگا دیتے ہیں لگانے کے بعد وہ چوستا چوسنے کے بجائے دیکھیں کہ یہ گندا خون اس نے چوس لیا ایک دو تو اس کو یا تو کاٹ دیتے ہیں یا نکال دیتے ہیں اس طریقے سے گندا خون نکل جاتا ہے مگر میری معلومات یہ ہے اس فن کے ماہر لوگ ہیں نہیں یہ ہمارے پیچھے ایک بزرگ بہن انہوں نے شاید لگوایا تھا کہیں کیا لگوایا تھا نا اپنے کہیں اچھا یہ پتہ بتایا تھا کہ وہاں یہ کام ہو رہا ہے بعض لوگ مضافات مدینہ میں جاتے ہیں کہ وہاں بھی اس کے ماہر موجود ہیں یہ فن اب بالکل ختم ہو گیا ہے اس کے ماہرین نہیں ہیں لیکن لوگ کہتے ہیں بھی یہ پچنے لگوانا سنت ہے کہیں چلے جاتے ہیں لگانے کے وہ بھی اپنا گاہک واپس نہیں کرتے یہیں کٹول ٹٹول, ٹٹول، ٹٹال کر کہیں سے تھوڑا سا خون نکال کے اور اپنا نظرانہ لے کے آپ کو واپس کر دیتے ہیں تو میری معلومات یہ ہے اس کے ماہر اب نہیں لیکن میں نے یہ بتایا یہ تو اس کا طریقہ ہے نا مختلف لیکن اس فن کے ماہر اب نہیں ہیں کیا نے کے بعد میں ہاں اس طریقے سے مختلف طریقے ہیں اس کے بیسیکلی حجام کا کام ہے اور اس کے ماہر تھے جی بھائی سنت ہے سنت تو جب ہوگی نا جب اس کا ماہر ملے تو صحیح نا آپ سنت کا مطلب یہ تو نا کہ اپنے اس طرح سے کاٹ کے تھوڑا سا خون نکال اس کا ماہر ملے اور واقعی وہ فاسد مادے کو پکڑ لے جو گندا خون ہے تو ایسا کرنا حضور علیہ سلام سے ثابت ہے اس کو ناجائز نہیں کہیں گے لیکن چونکہ اس کے ماہرین موجود نہیں کہ ماہر موجود نہ ہونے کی وجہ سے اس لیے یہ کام کروانا بالکل لغو ہے ٹھیک اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آج کل جو جدید طریقے نکلیں اس سے آسان مثلا ذرا سا آپ ایک ٹک لگائیے آپ پتہ لگ جائے گا آپ کی شوگر کتنی کیا کتنے آسان طریقے نکلیں اور اب تو ایک طریقہ یہ نکلا کمپیوٹرائز میں باہر گیا تھا امریکہ آپ اس کو جناب بلڈ ٹیسٹ کریں تو آپ کو تین مہینے کا بتا دے گا کہ پچھلے تین مہینے آپ کی فاسٹنگ کتنی رہی رینڈم کتنی رہی پورے تین مہینے کی بتا دیں تو اب تو اتنے عمدہ ٹیسٹ نکل گئے اب تو اس طرح سے کاٹ کر کے اس کو نکالنا میرا خیال ہے ایک تو اس فن کے ماہر نہیں اگر ماہر ہوتے ہم کہتے ٹھیک ہے آپ کروا لیں اگر آپ کو آرام ہوتا تو اس کو کروا لیا جائے اور ایک طریقہ آپ نے دیکھا یہ تھا جس سے حضور نے منع فرمایا آج کل بھی حبشہ میں پورے افریقہ میں موجود وہ یہ ہے کہ سر میں درد ہو تو سریا بالکل لال گرم کر کے یہاں لگا دیتے ہیں یعنی بتایا ظلم ہے پورا سریا لگاتے ہیں یہ نشان موجود ہیں اسی طرح افریقہ میں قبیلوں کی علامتیں ہیں یہ کہ نہ عورتوں کے خواتین بتائیے اب اس طریقے سے سریا گرم یہاں لگاتے ہیں یہاں لگاتے ہیں ان کے نشان کسی کسی خاتون دیکھیں گے تین تین نشان لگے ہوں یہ ان کی قبیلوں کی علامت گرم لال سریا اس کے منہ پہ لگا دیتے ہیں تو جیسے ہاتھ میں درد ہوتا ہے یہاں گرم سریہ لگا دیتے تو حضور علیہ السلام نے اپنے دور میں اس سے منع فرمایا